السلام علیکم اسٹوڈینٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا انتالیسواں لیکچر ہے میں حسب سابق وشتا لیکچر کا تھوڑا سا آپ کو جو سمری ہے اس کا جو تھوڑا سا مفصل سا حال ہے وہ میں آپ کو بتا دوں بیسیکلی ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے وہ ایکسپورٹ پوٹینشیل تھا ان ڈیولپنگ کنٹری ریگارڈنگ ایس ایم ایس ایم ای کے حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی کیا کیا فیکٹرز ہیں جو ایکسپورٹ کو زیادہ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی جی کہ گلوبلائزیشن جو ہے یعنی ولڈ از اٹرنگ ٹو بی ا ولیج ایک گلوبل ولیج بن رہا ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنازیشن کے امپلیمنٹیشن کے بعد تو اس کے جو رولز ہیں یہ سارے ریگولشنز ہیں یہ سارے لاگو ہو جانے ہیں تو اس ریفرنس کے ساتھ ہم نے کچھ تھوڑا سا ٹچ کیا تھا گلوبلائزیشن کو اور مختلف فیکٹرز جو تھے ہم نے وہ اسٹڈی کیے تھے تو نتیجہ دن جو چیز ہمارے سامنے آئی تھی جو ہمارے گزشتہ لیکچر میں ہم کنکلوژ نہیں نکال سکے تھے وہ میں پہلے ارض کر دوں آپ کو اس لیکچر میں تاکہ ہم جو آج کا موجودہ لیکچر ہے اس کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کر سکیں بیسیکلی ایک چیز جو بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جی جو کنکلوژ تھا ہم نے پٹینشل کا ایس ایم ایز کا ان ڈیولپنگ کنٹریز وہ نہیں نکالا تھا تو کنکلوژ اس کا اس, اس طرح سے نکلتا ہے کہ جی ضرورت ہے کہ ڈویلپنگ کنٹریز جو ہیں وہ زیادہ کیونکہ کمپیٹیونیس بڑھ رہی ہے اپنی انفراسٹرکچر کو بہتر کریں اپنے کوالٹی کنٹرولز کو بہتر کریں اور کوشش کریں کہ ڈیولپ کنٹریز کی بجائے جو ڈیولپنگ کنٹریز کے درمیان ریلیشن relation ہے انٹر ریلیشن شپ اس کو بڑھائیں جو ٹیکنالوجی ہے اس کو امیٹیٹ کرنا ہے اگر یا اس کو ٹرانسفر کرنا ہے تو اس پہ توجہ دیں اور اس کے لیے نیسیسری جو مین پاور ہے اور اس کے لیے جو ہمارے ہیومن ریسورسز ہیں ان کو میکرو اور مائکرو دونوں لیولس پہ ان کو جو ہے وہ زیادہ کیا جائے تاکہ جو ایک آنے والا وقت ہے جس میں کمپٹیشن بڑھ رہا ہے اس میں ضرورت یہ ہے کہ اگر ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ایک سرٹن سیکٹر میں ہیں اور اس سرٹن سیکٹر میں اگر چند خاص ممالک جو ہیں وہ ہی ہمارے کمپیٹیٹر ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ گلوبلائزیشن کے بعد ایک بہت وائڈ ایک رینج ہو جائے گی کمپیٹیٹرس کی تو اس میں جو اپر ہینڈ ہوگا وہ ظاہر ہے کوالٹی ورسز پرائز ہوگا تو گڈ کوالٹی ود ریزنبل پرائز اٹ آلویز کم ود اڈوانس ٹیکنالوجی اور اچھی ایچ آر سے اچھے کوالٹی اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو مینٹین کرنے سے آتی ہے تو اس میں یہ چیز ہے کہ جہاں پہ گلوبلائزیشن کے اچھے ایفیکٹس ہیں یعنی اچھے ایفیکٹس سے مراد کیا ہے وہ میں آپ کو ایسا کرتا ہوں گلوبلائزیشن جہاں پہ اچھی ٹیکنالوجی اچھے سٹینڈرڈز اچھی منڈیاں ٹیرفس جو ہیں ان کی کمی نئے کنٹرولز جو ہیں کوالٹی کے وہ اور جو ڈسکریمنیشن ہے امانگ دی ٹریڈ اس کو ختم کرتی ہے بیریئرز ان ٹریڈ کے وہ ختم ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو اس کے ساتھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک آپ کو اگر یاد ہوگا تو فگر کوٹ کی تھی کہ یہ ایک اسٹڈی کی تھی جنیڈو نے اور ولڈ بینک نے جس میں اثرات جو تھے گلوبلائزیشن کے ان کو ان ٹرم آف پر سینٹیج انہوں نے ایک تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ جو گلوبلائزیشن ہے اس سے پانچ سے دس پرسنٹ جو ممالک ہیں ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز کی مرض کر رہا ہوں یا yeah. ایسی کنٹری جو ایک ٹرانزیشن کے عمل سے گزر رہی ہیں یعنی ایک ایک تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہیں ایسی کنٹری جو کچھ زیادہ ڈیویلپ ہیں کچھ انڈر ڈیولپ ہیں کچھ ڈیویلپنگ کی اسٹیج میں ہیں ایون ڈیولپنگ کنٹریز کی بھی تین اسٹیجز ہیں جو کچھ زیادہ ڈیویلپ ہوتی ہیں ایک میڈیم ڈیویلپ ہوتی ہیں ایک بالکل انیشل اسٹیج میں ہوتی ہیں تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ 5 سے 10% پرسینٹ جو ہے وہ تو ڈائریکٹلی اس سے بہراور ہوں گی مستفید ہوگی اور ان کو ڈائریکٹ بیفٹ جو ہیں گلوبلائزیشن کے وہ ٹرانسفر ہوں گے دوسری فکر یہ تھی جی کہ پچیس سے پچاس پرسینٹ جو ہیں وہ انسولیشن میں رہیں گی یعنی ایسی انڈسٹریز ہیں جو لوکل مارکیٹ کو فیڈ کر رہی ہیں گلوبلائزیشن جو ہے اس کا ایفیکٹ ان پہ اس طرح سے ڈائریکٹلی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایکسپورٹ مارکیٹ کو ہینڈل نہیں کر رہی اور دے آر موسٹلی کیٹرنگ فار دا ڈومسٹک نیڈ کنٹریز وہ ایک طرح سے سائٹ پہ رہیں گی نا ادھر دے ول بی آن اے نیگیٹو سائڈ اور آن اے پازیٹیو سائڈ لیکن اس میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ 40 سے 50% پرسینٹ ایسی انڈسٹریز ہیں جن کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا اپنے ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا کمپیٹرنیس کو کمپیٹ کرنے کے لیے ایچ آر پہ توجہ دینی پڑے گی کوالٹی اسٹینڈرڈ جو ہیں ان پہ توجہ دینی پڑے گی اور اس گلوبلائزیشن کو کمپیٹ کرنے کے لئے اپنے جو مقابلہ کا کے لئے نئی منڈیاں تلاش کرنے کے لئے نئی پروڈکٹس تلاش کرنے کے لئے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ انفراسٹکچر کی ضرورت ہے اور اس انفراسٹرکچر کے لیے وے تحاشا فائنینسز کی ضرورت ہے تو یہ اسٹڈی ہمارا حاصل تھا اس کنکلوژ تھا ہمارے لاسٹ لیکچر کا بیسیکلی آج ہم یہ پڑھیں گے کہ جی ولڈ ٹریڈ آرگنازیشن جس کے لیے ہم نے گلوبلائزیشن کو شروع کیا تھا اور ہم نے کانسیپٹ اف ایکسپورٹ کو گلوبلائزیشن سے انٹرلی کیا تھا تو یہ بیسکلی ہے کیا ڈبلوٹی او وچ از ٹریڈ آرگنائزیشن یہ کس طرح سے شروع ہوئی اس کی ہسٹری کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اور پھر ہم نے جو اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے جانا ہے وہ یہ کہ جی پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں ہمارے موجودہ سیٹ اپ کے اوپر ٹریڈنگ سیٹ اپ کے اوپر آنے والے دنوں میں اور کیا کیا پاسبلی ہم اس کے لیے سٹیپس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور پاکستان کی انوالومنٹ جو ہے موجودہ دور میں یا اس آنے والے دور میں کس حد تک انوالومنٹ ہے اس سارے میکنزم میں اس سارے اسٹکچر میں بیسیکلی ڈبلوٹیو اور جو گیٹ ہے اس کی یہ ہماری شروعات ہے آج اس لیکچر کی اس کو ہم پڑھیں گے انٹروڈیوس ہوں گے اس سے اور آنے والے ہمارے کچھ جو لیکچرز ہیں یہ اسی کے ساتھ ڈیل کریں گے جیسے میں نے گزارش کی کہ ہمارا جو لاسٹ ریفرنس ہوگا دیٹ ول بی اسپیشلی وتھ ریفرنس ٹو اسپیشل ریفرنس ٹو دی ایس ایم ایز ان پاکستان اینڈ دی ایفیکٹس آف ڈبلوٹی او کہ ولڈ ٹریڈ آرگنازیشن کے جو افیکٹس ہیں جو ہمارے یہ سارے کیا ان کے کی اثرات ہوتے ہیں پاکستان کی ایسم ایس پہ لیٹس سٹارٹ اٹ ورلڈ ٹریڈ آرگنازیشن ورلڈ ٹریڈ جو ہے جی نائنٹین نائٹی فائیو میں یوراگوئے ایک ملک ہے لیٹن امریکہ میں ساؤتھ آف امریکہ میں اگر ہم اس کو اس کی جیوگرافیکل اس کی لوکیشن دیکھیں تو جو اٹلانٹک کوسٹ ہے اس, کے, اس پہ واقع ہے ساؤتھ آف برازیل میں یہ ہے آ, واقع ہے تقریباً 31 لاکھ اس کی آبادی ہے یہ 1991 کے اداد و شمار ہیں اور بیسک یہاں پہ جو لینگویج زیادہ بولی جاتی ہے وہ ویل بینک جو ہے وہ اسپینش ہے تو یہاں پہ 1985 میں ایک کانفرنس ہوئی جو یورگو میں اور اس کو وہاں پہ جو اس کے ممالک تھے ممبر ممالک انہوں نے کچھ یاداشتوں پہ کچھ ممبرینڈمز پہ کچھ اگریمنٹس پہ جو ہے وہ سائن کیا اور that was uh, known as دی WTO ٹی اوز دا ولڈ ٹریڈ اور اس کو 1995 میں جو یورا گویا میں اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی اور بیسیکلی جو ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ جی ڈبلوٹیو کا وجود آیا کیسے اسٹبلشمنٹین نائنٹی 1995 ایز اے ریزلٹ of یورا گوئے راؤنڈ آف نیگوسن آف گیٹ کیا ہے جی یہ جنرل اگریمنٹ ہے بیسکلیرفس اینڈ ٹریڈس تو uh, جو ہمارا بیسک uh, مقصد ہے اس میں وہ یہ تھا کہ جی جو ڈبلو ٹی او ہے یہ شروع کہاں سے ہوا یہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتاتا ہوں جو گیٹ ہے دیٹ واز پرسر آف ڈبلو یعنی انیس میں تیئیس ممالک نے یہ ایک اگریمنٹ جو ہے یہ سائن کیا تھا اور سائن کرنے کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ uh, ایک uh, اپنی ایک تنظیم بنا لی تھی جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ ایبریویشن ہے جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرفس تو اس کو بعد میں اس کا جو سکوپ تھا اس وقت 1948 کی میں بات کروں گی کا بڑا لمیٹڈ سا تھا جس میں کچھ زیادہ جسے کہتے ہیں اس میں وسط نہیں تھی تو جب اس کو 1995 میں فائیو میں او کی صورت میں لایا گیا تو پھر اس میں بہت وسعت پیدا ہوگی اس کے جو دائرہ کار تھا وہ ڈسکریمینیشن ڈیوٹیز کے اسٹرکچر میں تبدیلی لبرائزیشن اور جو بیریئرز ہیں ٹریڈ کے ان میں اور مختلف اگریمنٹس ممالک کے دوران ٹریڈ کے لئے اور سروسز کے لئے یہ جو مختلف انٹی ڈمپنگ ہمارے جو اگریمنٹس ہے وہ ہم ڈیٹیل میں سب کچھ پڑیں گے تو یہ وجود میں آئے تو بیسیکلی جو ڈبلو ٹی ہے یہ میں نے جیسے گزارش کی کہ اس کی ابتدا جو ہوتی ہے ہم جو دیکھتے ہیں یہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں ہوتی ہے جب 23 ممالک مل کے ایک اگریمنٹ سائن کرتے ہیں کیونکہ اس میں پاکستان بھی شامل تھا جس کو گیٹ کا نام دیا گیا اور پھر یہی جو ہے آگے چل کے اس کا جو ہے جو اس کی فائنل جو شیپ بنی وہ بنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی صورت میں آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں اسٹیبلش بائی 23 کنٹریز ان 1948 جیسے میں نے ارز کیا کہ 1948 میں جو گیٹ کا قیام تھا وہ عمل میں آیا اور تیئس ممالک اس میں سگنیٹری تھے ٹو دیٹ اگریمنٹ دا پرنسپلز آف ڈبلوٹیو کہ جی اس کے کیا بیسیکلی جو رولز ہیں اس کے پرنسپلز وہ کیا ہیں آئیے ہم ان کو دیکھتے ہیں نان ڈسکریمشن امنگ دی ممبرز دنیا میں جب ٹریڈنگ ہوئی شروع ہوئی بہت پرانی یہ بات ہے آہستہ آہستہ یہ ترقی کے عمل سے گزرتی گئی اس میں تبدیلیاں آتی گئی ریجنزم اس میں بڑھتی گئی تو ایک سارٹ sort آف of پیدا ہو گئی اسٹینڈرڈ پیدا ہو گئے اور پھر مختلف ممالک نے اپنی ڈومسٹک مارکیٹس کو بچانے کے لیے کچھ کوٹاز جو تھے وہ لگو کر دیئے کہ جی آپ اس ملک میں ایک سرٹن اماؤنٹ ایک سال کے اندر بھیج سکتے ہیں کچھ ممالک کو کوٹا فری ڈکلیئر کر دیا گیا اور کچھ ممالک پہ یہ پابندی لگا دی گئی کہ جی آپ اس ملک میں ایکسپورٹ نہیں کر سکتے یا آپ یہاں پہ الاؤ نہیں ہے آپ کی پروڈکٹس کو یہاں پہ آنا یا کچھ ممالک پہ یہ بیرئر لگا دیا گیا کہ ان کی اشیاء جو ہے ان کی ممانعت ہے کسی دوسرے ملک میں جانا تو مختلف ممالک نے اپنی اپنی سیفٹی کے لیے اور اپنی اپنی ڈومسٹک مارکیٹ کو بچانے کے لئے جو مختلف روز تھے یہ بنا رکھے تھے بیسیکلی یہ روز جو تھے یہ کسی کو تنگ کرنے کے لئے یا کسی کو خدا نخواستہ وہ ہرٹ کرنے کے لیے نہیں تھے بلکہ جو اقتصادیات کی وار آف سروائیول ہے دنیا میں اب جتنی فرنٹ کھل رہے ہیں وہ سارے کے سارے اکنامک فرنٹس کھل رہے ہیں معاشی طور پہ جو ہے ممالک ایک دوسرے کا جو ہے وہ تقابلی جائزہ لیتے ہیں جو کمپیرٹیو سٹڈیز ہوتی ہیں وہ ان ٹرمز آف جو ہے وہ فائنینشل جو کیپبلٹیز ہیں وہ ان کے مطابق ہوتی ہیں تو بیسیکلی دیٹ واز اے سروائیول میکنزم جس کے ذریعے مختلف کنٹریز نے اپنی ڈومسٹک مارکیٹس کو بچانے کے لیے کچھ رول واضح کیے اپنی ایکسپورٹس کو اپنی امپورٹس کو اپنی لوکل پروڈکٹس کو بچانے کے لیے ان کو سیف کرنے کے لیے ہر ملک نے اپنے اپنے حساب سے جو رولز پیدا کیے یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا جی کہ اگر سستی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں دوسرے ممالک سے تو ہماری اگر ڈومسٹک مارکیٹ سے بھی وہ سستی ہیں تو ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھ جائے گی ہماری لوکل مینوفیکچرڈ چیزوں کو کون خریدے گا یہ یعنی اسی طرح ہی ہے جیسے اگر ہمارے ملک میں کینڈل بن رہی ہے جس کی قیمت پانچ روپے ہے اور اگر کسی اور ملک سے کینڈل آ جاتی ہے جس کی قیمت دور پہ ہے تو ظاہر ہے سستی سمجھ کے اگر اس کو کوئی خریدتا ہے تو ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے اس کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا تو ہم یہ کریں گے کہ جی ہم کہیں گے نہیں جناب ہم نے اپنی لوکل انڈسٹری کو بچانا ہے چونکہ ہم اس میں سیلف سفیشینٹ ہیں ہم امپورٹڈ کینڈلز کو بند کر دیتے ہی میں نے مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے بیسیکلی یہی جو نظریہ تھا یہ تھا جی کہ سروائیول کی جو یہ ریس ہے اس میں ہر ملک نے اپنے گرد ایک حسار بنا لیا مختلف قوانین کا اقتصادی قوانین کا مختلف جو پابندیاں تھیں اقتصادی وہ لگا کے اور مختلف جو پروٹیکٹو میکانزم تھے فائنینشل ان کو اڈاپٹ کر کے ایک اپنا اپنا سیٹ اپ بنا لیا تو اس میں یہ ہوا کہ ایک ڈسکرمنیشن جو تھی وہ شروع ہو گئی مختلف مالک کو پابندیاں عد ہو گئیں کوٹا سسٹم ہو گیا جی کہ آپ اس حد تک اس ملک میں آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس حد تک آپ جو ہے وہ مکس کاٹن ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اگریکلچر کے اوپر سروسز کے اوپر ٹیکسٹائل کے اوپر کموڈیٹیز کے اوپر مختلف قسم کی جو تھی تو ڈبلو کا جو مقصد تھا بیسیکلی ڈیٹ و یعنی تمام دنیا میں آہستہ آہستہ مراحل کے ساتھ ساتھ ایک گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ پیدا کیا جائے سارے دنیا کو ایک ٹریڈنگ ویلج بنا دیا جائے جس میں ڈسکریمنیشن کوئی نہ ہو جس میں کوئی فقیت کسی کو نہ دی جائے کسی کو پابندی نہ لگا جائے ہر وہ ملک جس کے اندر کیپیسٹی ہے کیپیبلٹی ہے اور نیس کی صلاحیت ہے اس کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اوپن مارکیٹ میں آئے اور اپنی پروڈکٹ کو سیل کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے رولز بھی بنائے گئے ایسے اگریمنٹس بھی بنائے گئے انڈر دس امبریل آف ڈبلو ٹی او جو کہ مختلف مالک کے تحفظات کو بھی مد نظر رکھ کے ان کی جو اقتصادی صورتحال ہے جیسے انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ہیں اینٹی ڈمپنگ ہے یا مختلف قوانین جو ہم پڑھیں گے یہ بنائے گئے تاکہ ہر جو ملک ہے وہ اپنی اپنی سطح پہ سروائیو کر سکے تو پہلا جو اس میں جو ڈبلو ٹی او کا جو ہم سکوپ دیکھتے ہیں جی وہ یہ ہے نان ڈسکریمنیشن امانگ دی ممبرز یعنی کوئی فکیت یا کوئی برتری یا کسی کے ساتھ امتیازی سلوک جو ممبرز ہیں وہ نہیں کیا جائے گا اور تمام کو جو ہے وہ ممبرز جو ہیں ڈبلوٹی او کے ان کو ایکویلی ٹریٹ کیا جائے گا اور کوئی کسی قسم کی پابندیاں یا اس قسم کا کوئی نان ڈسکریمنیشن جو ہے اس کو فوقیہ دی جائے گی اور کسی کو کسی کے اوپر کسی قسم کی برتری جو ہے یا کوئی پابندی یا اس قسم کی جو سسلے ہیں وہ نہیں ہوں گے دوسرا اس میں تھا جی اسٹیپلیشن آف فیورز ریگارڈنگ مارکیٹ کچھ ممالک کی مارکیٹ ایکسیس جو ہے اس پہ پابندی ہے یا لمیٹیشنز ہے یا اس کے اندر اسٹینڈرڈز کا مسئلہ ہے یا ان کے اندر کچھ اور تحفظات ہیں جیسے میں نے گزارش کی کوٹا سسٹم جو میں نے ٹیکسٹائل میں ارض کیا تھا کوٹا سسٹم کا بیسک مقصد یہی تھا کہ ہمارے یورپ کے لیے یا کچھ اور ممالک کے لیے پاکستان کی میں ٹیکسٹائل کی ارض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس لمیٹیشنس تھیں کہ آپ ایک سال کے لیے یہ مقدار اس ملک میں اس چیز کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے ایک سارٹ آف پابندی آ جاتی ہے ہمارے لیے اوپن مارکیٹ نہیں رہتی جب آپ کے پاس سکوپ لمیٹڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے ظاہر ہے اسی لمیٹیشن کے اندر کام کرنا ہے تو اس میں پھر کوٹے کے پرابلم ہو جاتے تھے کوٹا کی پرائس اقلیہ سے ٹریڈر کو خریدنی پڑتی تھی یا اس کو اس کے لیے فیسلٹیز لینی پڑتی تھی تو ایک خاصا کمپلیکیٹڈ میکنیزم تھا تو اس میں جو ڈبلوٹی او میں یہ بھی جو ایک بڑی اچھی ایک جو چیز رکھی یہ جو ایکسس ہے آپ کی پہنچ ہے جو مارکیٹ تک اگر آپ میں ایک پوٹینشیل ہے اگر آپ کیپیبلٹی ہے تو آپ کے لیے انہوں نے یہ کہا جی کہ ایکسس ٹو مارکیٹ از اوپن فار ایوری باڈی ہو ایور وانٹ ٹو ڈو اٹ اینڈ ہی کیپیسٹی از موسٹ ویلکم فار دیٹ مارکیٹ کرڈکشن پرویژن آپ کو علم ہے مختلف مطلب ڈیوٹیز ہیں مختلف ٹیکسز ہیں جو عائد ہیں ایکسپورٹر اور امپورٹ کے سلسلہ میں مختلف جو سروسز ہیں ان کے اوپر مختلف جو آپ فراہم کرتے ہیں اشیاء یا دوسرے ملکوں سے درامد کرتے ہیں یا برامد کرتے ہیں ان کے اوپر ٹیرفس ہیں ڈیوٹیز ہیں تو ایک یہ طے کر دیا گیا کہ جی یہ جب ڈیوٹیز جو ہیں اگر ہم ان کو امپوز کر دیں گے تو ظاہر ہے ٹریڈنگ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسکرمنیٹ ہو جائے گی اور اس پہ پابندی ہو جائے گی تو مراحل میں ہم آہستہ آہستہ جو ٹرفس ہیں ان کو کم کرتے جائیں اور مختلف جو اشیاء ہیں اس کے لیے جو ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ڈیٹ واز دا فسٹ جنوری کہ جی مرلاوار جو ڈیوٹیز ہیں ان کو ٹیرفس کو مختلف اس کے مختلف ریٹس سے آ, جو ہم پڑھیں گے اپنے آنے والے لیکچرز میں کہ جی کس طرح سے ٹیرف کی ڈڈکشن جو ہے اس کو پلان کیا گیا تو اس میں ایک یہ بھی چیز تھی کہ جو ڈیوٹیز ہیں جو ٹرفس ہیں ان کو سٹیپ وائز جو ہے مختلف اشیاء سے وہ آ, ان کو ڈاؤن سائز کیا جائے گا تاکہ جو ہر ملک ہے اس کو ایکسس مل سکے کسی دوسرے مارکیٹ میں آنے کے لیے اور اس کے لیے کوئی ٹرف بیرئرز نہ ہوں جن, کو, جن کی ویسے سے اس کی جو ہے پہنچ یا ایکسس جو ہے وہ کسی مارکیٹ میں نہ ہو سکے مثلا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے فرض کیا ہم کسی ملک میں اپنے چاول بھیجتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے چاولوں پہ ڈیوٹی جو ہے وہ فرض کے ہنڈریڈ پرسینٹ ہے تو ظاہر ہے ہم ہم نہیں رہیں گے اس ملک کے اندر کیونکہ جو ڈیوٹی جب آپ اس کے اوپر آپ کریں گے یا اس کے ٹیرفس جو ہیں اس کے اوپر جب آپ کریں گے ایڈ کریں گے تو اس کی پرائس ہائی ہو جائے گی یہی جب بیریئرز ہٹیں گے تو ہم اگر ہماری بیس پرائس ٹھیک ہے تو دیٹ از اوپن مارکیٹ فار اس تو یہ بیسک جو فائدہ ہے یہ جہاں ہمیں حاصل ہے وہاں دوسرے ممالک کو ہمارے ملک کے لیے بھی یہ فائدہ حاصل ہوگا یعنی ہم بھی جو امپورٹ چیزیں کرتے ہیں جب ہم ان پہ ریڈکشن کریں گے تو ظاہر ہے کمپیٹیشن جو ہے لوکل جو ڈومسٹک مارکیٹ میں لوکل مینوفیکچرز کے لیے ہے وہ بھی بڑھے گا تو ہر چیز کے دو پہلو ہیں اس کو ہم ساتھ ساتھ جو ہے ڈسکس کرتے رہیں گے پھر ہے جی پروموشن آف اکنامک ڈیویلپمنٹ ان لیس ڈیولپ اینڈ ٹرانزیشن کہ جی ایسے اقتدامات کیے جائیں جس میں یا تو جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں یا جو ٹرانزیشن اکانمیز ہیں ٹرانزیشن کیا ہے جی کہ ایک تغیر پذیر یعنی تبدیلی کی طرف جا رہی ہیں جو ایک سٹیپس میں ہیں ایک پازیٹیو سائڈ ایک چھوٹا ملک ہے وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ایک عمل سے گزر رہا ہے اپنی جو ہے فروغ دے رہا ہے اپنی اقتصادیات کو تو انہوں نے کہا جی کہ بیسک مقصد جو ہے یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی اقتصادیات کو ان کے معاشیات کو سہارا دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے ممالک جو ایک ایسی سٹیج پہ ہیں کہ جو تغیر پذیر ہے یعنی ٹرانزیشن اسٹیٹ سے گزر رہے ہیں تو ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ہم ایون جب ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کر رہے ہیں ترقی پذیر ممالک کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کیٹیگریز ہیں زیادہ تر کی پذیر ممالک ہیں درمیانی حد تک ہیں کچھ جو لوور سائڈ پہ ہیں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی جسٹ اسٹارٹ لیا ہے اور اس کی اپنی اپنی جو کیٹیگریز ہیں تو بیسکلی یہ ایک پروین رکھے گی ڈبلوٹیو میں کہ جی ایسی اکانمیز کو جو کہ ان ترقی پذیر ممالک ہیں یا ان ممالک ہیں جو اس عمل سے گزر رہے ہیں ان کو سہارا دینے کے لیے ان کو مدم بنانے کے لیے ان کو مختلف قسم کی جو رعایتیں ہیں مختلف قسم کی جو ایڈز ہیں مختلف قسم کے جو اگریمنٹس ہیں, ہیں ان کے ذریعے ان کو اس طرح سیکیور کر دیا جائے کہ وہ ایک جو گلوبلائزیشن کا ٹوٹل کانسیپٹ ہے اس میں فٹ ان ہو سکیں لیٹس سی وٹ از نیکسٹ وداس ٹو انشور دیٹ ٹریڈ از فیئر and as free as practical ڈبلو has a large number of agreements that are the result of negotiations among member states یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو ہمارے ریزلٹس ہیں یہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہوں زیادہ سے زیادہ جو اقتصادیات ہے زیادہ سے زیادہ جو ٹریڈنگ ہے زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ملکوں کی ترقی پذیروں کی یا ترقی یافتوں ممالک کی آپس میں جو انٹریکشنز ہیں ان کو بڑھانے کے لئے نیگوسنس کے راؤنڈس ہوئے مختلف بے شمار اس میں بڑی کانفرنسز ہوئی ان میں منسٹریل کمیٹیز ہوئی اس میں سب منسٹریل کمیٹیز کی conference. بے شمار نیگوسیشنس کے بعد چند ایسے اگریمنٹس بنائے گئے ایسے رولز سیٹ کیے گئے ایسے ڈسکشنز کے بعد ہر ایک کی سیچویشن کو دیکھنے کے بعد اور ٹوٹل جو گلوبل کانسپٹ ہے اس کو مد رکھتے ہوئے بہتری کے لیے یہ جو باہمی نگوسیشن سے باہمی مشاورت سے جو ممبر کنٹریز تھیں ان کے ڈبلو ٹی او کے جو مختلف رولس تھے اگریمنٹس تھے ان کو سیٹ آؤٹ کیا گیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی وہ کیا کیا ہیں اور کس طرح سے وہ سیف گارڈ کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں ترقی پذیر ممالک کی اور یہاں پہ میں پھر گزارش کر دوں کہ ہم نے بیسیکلی جس کو ہم ہمارا جو فوکس ہے وہ ایس ایم ایز ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جب اس کی جب اس کا ہم نے فوکس جو ہے اس کو مزید سے ہے تو سب سے زیادہ ڈبلو ٹیو کے اندر جو ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ اثرات پڑ رہے ہیں وہ ایس ایم ایز پہ ہیں اور ہم نے پھر ایس ایم ایز کے ریفرنس سے ہی اس کو سارے کا سارا یہ جو تمہید باندھی جا رہی ہے یہ ایس ایم ایز کے ہی ریفرنس سے ہم نے اس کو پھر اس اینگل کے ساتھ اسٹڈی کرنا ہے اور اپنی اسٹریٹجائز جو ہے ہمیں جس طرح گورنمنٹ نے کیا ہے اس کے ریفرنس سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے اگریمنٹس اینڈ کانفرنسز اب ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ کون کون سے ڈبلوٹی یو کے اندر اگریمنٹس ہوئے اور کانفرنسز ہوئی جس کے ذریعے یہ کوشش کی گئی کہ گلوبلائزیشن کو فروغ دیا جائے اور ایسے ممالک اس کے ممبر ہیں ان کے درمیان میں تامن جو ہے ان کے درمیان میں جو زیادہ سے زیادہ انٹریکشن ہے وہ بڑھایا جائے جی سیلینٹ فیچرز ہیں ڈبلو ٹو اگریمنٹس کچھ وہ آپ کو جو ہے بفور بھی گو ڈائریکٹلی ٹو اگریمنٹس ہم اس کے کچھ جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ٹریڈ ان سروسز ریگولیٹڈ بائی گیٹس ڈیلز ود بیسک آبلیگیشنز کنسرن ود نیشنل کمٹمنٹ سبجیکٹ ٹو اس میں جو گیٹس ایک اگریمنٹ ہے اس میں یہ تھا جی کہ جنرل اگریمنٹس آن ٹریڈ ان سروسز یعنی جیسے آپ کی مختلف سروسز ہیں کمیونیکیشن ہے اس میں آپ کی ہیلتھ سروسز ہیں اس میں سینیٹری ہے اس میں فائٹر سینیٹری یعنی آرگینک سینیٹری کی ہے بروینز ہیں یہ مختلف جو ہے اس میں اس کے زمرے میں آ جاتی ہیں تو اس کے اندر جو انہوں نے جو بیسک پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو جو ٹریڈ سروسز کے ٹریڈ اگریمنٹ ان سروسز ہیں اس کو گیٹ کے تھرو ایک اگریمنٹ ہے جس کو جی اے ٹی ایس گیٹس یعنی جنرل اگریمنٹ آن ٹریڈ ان سروسز اس کے ذریعے ریگولیٹ کیا گیا اس میں یہ تھا کہ ڈیلز with دا بیسک آبلیگیشنز کے بنیادی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کیا کیا ہیں اور اس کے ساتھ جو نیشنل کنسرن ہے اور جو اس کی مختلف قسم کی جو چینجز آنی ہیں جو مختلف قسم کی اس کی ہیں ان کو ڈسکرائب کیا گیا ہے اگریمنٹ آن ٹیکسٹائل اینڈ کلو دے ایک ٹیکسٹائل uh, اور clothing چونکہ ہماری 67% سیون پرسینٹ آف ٹوٹل ایکسپورٹ آف پاکستان از اس لئے ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہے uh, جو اگریمنٹ جو ٹیکسٹائل پہ کیا گیا ہے یہ یہ کہتا ہے ملٹی فائبر اگریمنٹ دیٹ ٹیکسٹائل اینڈ کلودنگ ول بی انٹرگریٹ انٹو ڈبلوٹی او 10 فور اسٹیجز اوور ٹین ایئر اینڈنگ آن جنوری یعنی جو ملٹی فائبر مختلف قسم کے آہ یہ آہ آپ کو پتا ہے پروڈکٹس ہیں مختلف قسم کے جو اس کی میٹیریلز ہیں ٹیکسٹائل کے اس میں ہنڈریڈ پرسینٹ کاٹن ہیں اس میں پولی کاٹنس ہیں اس میں نیٹ ویئرز ہیں اس میں ووون ہیں اس میں آپ کے جو ہے مختلف ڈائڈ ہیں نان ڈائڈ ہیں فنش گڈز ہیں ویلیو ایڈیڈ گڈز ہیں تو یہ ساری جو چیزیں تھیں اس کی اپنے اپنی کلاسفیکیشن تھی ساکس ہیں جیسے یا انڈر گارمنٹس ہیں تو ہر ایک کے اپنی اپنی کلاسفیکیشن تھی پہلے کوٹا کے لحاظ سے تو اس میں کہا گیا جی کہ ایک اس کی جو ہے اس کو لبرائز کیا جائے گا سٹیجز کے اندر اور اس کی جو اینڈنگ ہے وہ فرسٹ جنوری 2005 تک ہمیں اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے اور ایک فری مارکیٹ جو ہے وہ اویلیبل آپ کو ہو جائے گی وہاں پہ جہاں پہ آپ کو ایک فری مارکیٹ اویلیبل ہے یعنی آپ ان ممالک کے اندر بھی اپنی پروڈکٹس کو لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ پہلے نہیں لے جا کے سکتے تھے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو وہاں پہ جہاں پہ ایکسیس ایک مل رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو کمپیٹیشن بھی زیادہ ملے گا اسی لیے ضرورت ہے کہ نئی مارکیٹس میں جانے سے پہلے ہم اپنے ایچ آر کو ہم اپنی جو آئی ایس ہیں ان کی اتھینٹیکیشن کو ہماری جو ایچ آر کی بیسکلی مینجمنٹ ہے اور ٹریننگ ہے ہماری جو مین پار کی ایس پر دی کوالٹی اسٹینڈرڈ ان کے لیے بیسک انسٹیٹیوشنز کا قیام اور جو میں نے ارض کیا تھا کہ ولڈ بینک اور جینیڈو کی اسٹڈی جو ہے اس کے اندر وہ انڈسٹیز جو میں نے ارض کیا تھا کہ ٹوئنٹی فائیو سے ففٹی پرسینٹ ایسی ہیں جو مالی معاونت کے بغیر اپ گریڈیشن آف ہیومن ریسورسز کے بغیر اور ٹیکنالوجی کی اپ گریڈیشن کے بغیر ریسورسز کے بغیر وہ اس ڈبلو ٹی او کی جو فائدے ہیں اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ فائننسز جو ہیں یہ سارے یہ ارینجمنٹس جو ہیں یہ ایچ آر کی جو اپ گریڈیشن ہے یہ جو بیسک ٹریننگ سکولز ہیں کوالٹی کنٹرول اسٹینڈرڈ ہیں ان سب کو ہم نے جو ہے جب تک مختلف ذرائع سے مختلف جو انسٹیٹیوشنس ہیں انشاءاللہ اور یہ کام بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے جب تک ہم ان کو قابو میں نہیں کریں گے ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ اس میں پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ آئی ایس او پہ بھی عمل ہو رہا ہے ہماری بہت زیادہ کمپنیز ہیں جو اس وقت انٹرنیشنلی جو سٹینڈرڈ ہیں آئی ایس او کے ان کو اچیو کر لیا ہوا ہے ایکسپورٹ کر رہی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وی آر ویل ریکگنازڈ اسپیشلی ان ٹیکسٹائل تو ضرورت یہ ہے کہ انڈیا تھا لینڈ پورٹگال بنگلہ دیش ایک چائنا ایک چونکہ گلوبلائزیشن جو ہے شروع ہو جائے گی کمپٹیشن بڑھ جائے گا ضرورت ہے کہ یوٹیلیٹیز کو سستہ کیا جائے ہماری جو مین پاور ہے وہ زیادہ چونکہ ہمیں اپر ہینڈ حاصل ہے ایک کہ وی آر ویری گڈ ان مین پاور اور ہماری جو اسکلز ہیں وہ بڑی اچھی ہیں، ہماری پوٹینشیل بہت اچھا ہے ہماری اپنی وی آر اے نیگرو بیسڈ کنٹری ہماری آلدو uh, جو ہماری کاٹن ہے دیٹ از موسٹ آف دا کاٹن ہم اس کو جننگ میں لے جا کے اور اسپننگ میں لے جا کے اس کو اس کا دھاگا بناتے ہیں اور کچھ اس کی ہم زیادہ یہاں پہ کوشش ہو رہی ہے کہ لانگ فائبر جو ہے اس کے لیے تحقیقات ہو رہی ہے کہ جو ہمارا فائبر سائز ہے وہ بڑھ جائے تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی ورلڈ مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے پھر ایگریمنٹس آن سبسڈیز اینڈ کونٹرویلنگ میئرس یعنی جو آ, کچھ ممالک کو ہو. سبسڈیز ہوتی ہیں جی مختلف رعایتیں گرانٹس یا ایسے ہے جیسے گورمنٹ آ, مختلف جو ہے محکموں کو یا مختلف لوگوں کو کچھ رعایتیں دیتی ہے ان شیپ آف منی ان شیپ آف کچھ ڈیوٹیز میں رڈکشن یا کچھ بلنگ میں رڈکشن یا دوسرے جو فیچرز ہیں تو سبسڈیز جو ہیں اور اس کے بعد ان کو آ, جو اس کے ساتھ سبسیڈیز کے ساتھ ان رعایتوں کے ساتھ جو اثرات منسلک ہیں ان کے لئے کیا کیا میز لینے ہیں ان یہ بھی ایک ڈبلوٹی او کے جو بیسک فیچر میں ہیں اس میں ایک شامل ہے پھر حجی اگریمنٹ آن سبسڈیز اینڈ کاٹرویلنگ میئرز لیز ڈاؤن رولس آن دا سبسڈیز فار انڈسٹریل پروڈکٹس اینڈ کانٹرویلنگ ڈیوٹیز ٹو کونٹریکٹ ایفیکٹ آف سبسڈیز یعنی جہاں پہ آپ کو سبسڈیز مل رہی ہیں سبسڈی کے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا جو ہے سمجھا دوں فرض کیا کہ آپ ایک انڈسٹری چلا رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں جی کہ مجھے اس کے لیے جو بجلی ہے یا مجھے اس کے لیے جو را مٹیریل ہے وہ بڑا مہنگا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اس کو امپورٹ کر رہا ہوں تو گورنمنٹ آپ کو کہتی ہے جی اوکے میں ہم آپ کو سبسڈی اس میں دے دیتے ہیں آپ کو ریاد دے دیتے ہیں ان شیپ آف گرانٹ اور ریڈکشن آف ڈیوٹی اور ریڈکشن آف ٹیرف تو آپ اس کو جو ہے آپ اس سے مستفید ہو اور اپنی جو مرآمدات ہیں اور ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے مختلف سبسڈیز ہیں جیسے ڈیوٹیز میں ریڈکشن ہے بعض جگہوں پر ڈیوٹی فری کچھ آئٹمس کی گئی ہیں کچھ علاقوں کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہاں جی پہ انڈسٹری لگائیں تو آپ کو ٹیکس فری زونز ہیں اسی طرح سے جو آپ کو ریبیٹ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے یہ بھی ایک طرح سے ایک سبسڈی ہے جو آپ کی ڈیوٹی کے اگینسٹ آپ کو پے بیک کیا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی جہاں سبسڈیز ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے کچھ ایسے ہی آپ کو کاؤنٹر میز بھی لینی پڑیں گی جو ان سبسڈیز کے اثرات کو جہاں جہاں جن جن ممالک میں مثلا چائنا میں ٹوٹلی totally انڈسٹریزیشن کے لیے جو بجلی ہے وہ فری ہے اور دوسرا وہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی انڈسٹری چاہیے تو یو جسٹ ہیو ٹو ٹیل دا گورنمنٹ کہ جی میں یہ میری فیزیبلٹی ہے آئی وانٹ دس انڈسٹری تو آپ کو ایک بنی بنائی انڈسٹری گورنمنٹ آف چائنا فراہم کر دے گی جس میں آپ کی الیکٹریسٹی جو بیسک ہے وہ فری ہوگی اب جہاں پہ ایک انڈسٹری کو فری الیکٹریسٹی اویلیبل ہے اور دوسرے ملک میں ایک جو ہے وہ پیمنٹ کر کے بجلی خرید رہا ہے تو ایک ظاہر ہے ایک ڈفرنس جو ہے وہ تو آ گیا نا جی تو یہ سبسڈی جو ہے اور اس کے جو اثرات ہیں دوسرے ممالک پہ ان کو بیسیکلی کنٹرول کرنے کے لیے کچھ میز جو ہیں کچھ جو ہیں اقتدامات وہ کیے گئے ہیں اگریمنٹس کی صورت میں یاد رکھیے اگین میں یاد دہانے کے لیے عرض کر دوں یہاں پہ ہم اگریمنٹس نہیں پڑھ رہے بلکہ کچھ جو بیسک فیچرز ہیں جو ڈبلوٹی او کے ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد ہماری اگلی سٹیج جو ہے وہ انڈیویجلی جو ہے وہ پرٹیکلر اگریمنٹس کو ون بائی ون ڈسکس کرنا ہے ریئل ٹرمز آف دا اسپرٹ آف دا اگریمنٹ پھر ہے جی اگریمنٹ آن اینٹی ڈمپنگ میں اس کو تھوڑا سا آپ کے لئے واضح کر anti-dumping ڈمپنگ like against imports of product at an export price below its normal value if such dumped goods cause damage to domestic industry anti-dumping کیا ہے جی فرش کیا آپ کے ملک میں ایک چیز بن رہی ہے باہر سے ایک ایسی چیز جیسے میں کینڈل کی مثال دی تھی ایک ایسی چیز آ جاتی ہے جو جس کی ویلیو نارمل ویلی جو ہے اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کیا گیا ہے کہ وہ بلو نارمل جس کو ہم منی کہتے ہیں اس کے اوپر کوٹ کیا گیا ہے تو آپ نے اپنے ڈومسٹک مارکیٹ کو بچانا ہے اگینسٹ دیٹ رش آف گڈ تو اس کے لیے اینٹی ڈمپنگ لوز بنائے گئے ہیں کہ جی آپ ایک چیز کی جو نارمل ویلی ہے اس کو اس سے بلو کوٹ نہیں کر سکتے آپ کسی ملک میں اپنی فائنینشل اسٹرینتھ کی بنا پہ اگر یہ چاہیں کہ میں اپنی چیز کو سستی کر کے اجارہ داری قائم کر کے اپنی چیز کو بیچ لوں تو اینٹی ڈمپنگ رول میں یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ آپ لوکل مارکیٹ کا تحفظ کے لیے آپ کے ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کی ڈومیسٹک انڈسٹری کو بچائیں تو بیسیکلی اینٹی ڈمپنگ رولز پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری کو اگینسٹ دا امپورٹڈ گوڈس which are undervalued اپنی اصل قیمت سے کم جو ہے اس پہ جو بیچی جاتی ہیں تو یہ بھی ایک سیفٹی میئر ہے ٹو سیو دا مارکیٹس ڈومسٹک مارکیٹس اور لوکل انڈسٹری کو بچانے کے لیے پھر ہے جی اگریمنٹ آن سیف یہ کیا ہے جی اگریمنٹ آن سیف گارڈس پرووائڈس ریمیڈیز فار ڈومیسٹک پروڈیوسرز انجرڈ بائی فیئرلی ٹریڈڈ امپورٹس اٹ الاوز دا یوز آف یعنی جو ریمیڈیز ہیں مختلف جو آپ کو ٹریڈنگ کے ساتھ جو مختلف آپ کے جو امپورٹس ہیں مختلف جو آپ کے ساتھ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کے لیے کچھ سیف گارڈز جو ہیں وہ فراہم کیے گئے ہیں تاکہ ڈومسٹک مارکیٹ کو اور آپ کی جو ملک کی بیسک اکانمی ہے اس کو بچایا جائے اگینسٹ اینی ڈسکریمنیشن یا کوئی بھی کسی قسم کا اگر کوئی ملک اپنی فائنینشیل اسٹرینتھ کے اوپر یا اپنی پروڈکٹیو اسٹرینتھ کے اوپر بیس کر کے اوپر اگر آپ کی لوکل مارکیٹ کو یا آپ کی جو پوٹینشل ہے اس کو ہرٹ کر رہا ہے تو ایس بینگ نان ڈسکریمنیشن ٹریڈنگ کنسرنس تو یہ سیف گارڈ بنائے گئے ہیں پروٹیکشن کے لیے لوکل اکانومی کو اور گلوبلی ان کو جو ہے لاگو کیا گیا ہے پھر ہے جی ٹریڈ ریلیٹڈ انویسٹمنٹ میئرز ٹریمز یہ اس کا مخفف ہے and that stands for trade-related investment mails, TIMS consists of investment incentives such as subsidies, investment grant, priority access to credit, tax relief and exemptions, tariff production and other fiscal mails. Yarni, jahaan peh koi investment karta hai, koi foreign investment aati hai, ya aap اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا آپ کے ملک میں کوئی اور انویسٹمنٹ کرتا ہے یا آپ کہیں اور جگہ انویسٹمنٹ جا کے کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے تو یہ فرض کیا گیا ہے کہ جی وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ پروٹیکٹ کرے گی آپ کو relief, ان شیپ آف سبسڈیز ان شیپ آف ٹیکس ریلیف ان شیپ آف پروٹیکشن ان شیپ آف جو آپ کو جو فیسیلٹیز ہیں لوکل وہ اور یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ سہولتیں وہاں بچائی جائیں گی کسی بھی ملک کو اس کا جیسا کہ پاکستان میں یہ رولز تھا کہ جی مختلف ممالک میں رول تھے کہ آپ لینڈ اون نہیں کر سکتے یو اے ای میں تھے جیسے رول تھا پاکستان میں اب یہ رول ہے ایون یو کین ہیو کمپنی فارن پرسن ہیو اے کمپنی وچ کین ہیو ہنڈریڈ پرسینٹ اونرشپ ففٹی ون پرسینٹ اونرشپ کنٹرولنگ شیئر لے سکتے ہیں اور یہ بھی اجازت مل گئی ہے جی کہ وہ اپنے اخراجات کے لیے باہر سے پیسے مگا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اپنی جو آمدنی ہے اس میں سکسٹی پرسینٹ وہ باہر بھیج سکتے ہیں چالیس پرسینٹ جو ہے جو ہنڈریڈ پرسینٹ اون کرتے ہیں اگر پاکستان میں آ کے کسی فورن انویسٹڈ انویسٹمنٹ سے بنی ہوئی کسی وینچر کو اون کرتے ہیں تو سکسٹی پرسینٹ جو ہے وہ اپنا سرمایہ باہر بھیج سکتے ہیں چالیس ان کو لوکلی جو ہے وہ خرچ کرنا پڑے گا یا ریٹین کرنا پڑے گا تو یہ یعنی مختلف رعایتیں دی گئی ہیں انوسٹمنٹ کے لیے ٹیکس لیف اس میں ہے اس میں مختلف جو ڈیوٹیز کی جو ہے چوٹ ہے وہ ہے ریمیٹینس کا ہے اس کے بعد ریپیٹریشن گارنٹیز ہیں یعنی آپ اپنا پیسہ باہر بھیج سکتے ہیں ریپیٹریشن کے لیے پھر جو اسٹیٹ بینک ہے وہ آپ کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو بلینکٹ فراہم کرتا ہے جی کہ یو کین اف یو ار انویسٹنگ ان ریپٹریشن جو ہے وہ بھی آپ ڈالرز میں کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈالرز میں کی ہے تو آپ کو ایک ٹرم ہے جس کو انڈیکسن کہتے ہیں آ, یہ ایک آ, جو ہے اسٹیٹ بینک نے ایک ریاد دی ہے کہ جی اگر آپ جس طرح سے آپ اپنی کسی بھی کرنسی میں جو سیلبل اوپن کرنسی ہے جیسے یورو ہے ڈالر ہے ین ہے ریال ہے جو کہ اوپن مارکٹ میں کنورٹیبل کرنسی ہے جب اس میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اسٹیٹ بینک آپ کو یہ پرویژن دیتا ہے کہ جی ہم آپ کو اسی کرنسی میں اسی ریشو کے ساتھ آپ اس کو واپس لے جا سکتے ہیں اپنے ملک میں تو یہ مختلف جو ہے یہ میز لیے گئے ہیں سیف گارڈ کرنے کے لئے انویسٹمنٹ کو پرموٹ کرنے کے لئے انویسٹمنٹ کو اور الحمد ہمارے ملک میں جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ بھی اب اجازت دی گئی ہے کہ ہنڈریڈ پرسینٹ اونرشپ جو ہے اٹ کوڈ بی آف فارن ہولڈنگ تو یہ نہ صرف یہاں ہو رہا ہے بلکہ دوسرے ممالک بھی اوپن ہو رہے ہیں جیسے میں نے گزارش کی اٹ واز اے ڈریم ان یو اے ٹو اون ا لینڈ بائی نیم بٹ ناؤڈ دی آر اور اسی طرح سے سعودی عربیہ میں جو نیشنلٹیز ہیں فارنرز کو دینے کا یہ ایک عمل بھی اسی کا ایک حصہ ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گلوبلائزیشن اور ڈبلو ٹی او کے اثرات جو ہیں یہ ڈفیوژن ان کا جو ہے یہ آلدو ذرا بہت تیز نہیں ہے لیکن الحمدللہ میں ہم پاکستان کی حد تک بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی ساری کمٹمنٹس چونکہ پاکستان اس میں دو طرح سے انوالو تھا ایک تو جو گیٹ کا انیشیل تھا مئ اس کا بھی ممبر تھا اور پھر ڈبلو ڈی او کا بھی ممبر تھا اس لیے پاکستان کی حد تک ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پہ جو ابلیگیشنز تھی ہم نے بڑے ٹائم کے اوپر اور ان کو پراپر طریقے سے ہماری حکومت نے نبھایا ہے پورا کیا ہے اور اپنے شکیجل کو جو ان کو ملا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ ریلیوس جہاں چاہے ہمیں نقصان ہوا ہے ہم نے اپنے کمٹمنٹس کو پورا کرنے کے لیے دی ہیں پھر ہے جی جی اگریمنٹ آن کسٹم ویلیویشن جب کوئی چیز آتی ہے اس کے پریزل ہوتی ہے اویلویٹ اس کو کیا جاتا ہے اس کی ایکچول پرائیس کے لیے اس کی ایکچول جو اسٹرینتھ ہے میکینیکل یا الیکٹریکل یا کچھ بھی جو اس کا ایک بیسک ویلیو ہے کہ کیا اگر اس کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے کہ اس کی پرائز پچیس ڈالر ہے تو کیا یہ ایک فیئر پرائز ہے کیا یہ جسٹیفائبل پرائس ہے یہ اویلویشن ہے اس کے لیے جو کہا گیا ہے انٹینس گریٹ یونیفارمٹی اینڈ سرٹنٹی ان ایپلیکیشن آف کسٹم ویلویشن رولس اینڈ پروسیجرز یعنی اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ بنا دیا جائے اور اس کو اتنا جو ہے وہ مستند بنا دیا جائے کہ کسی بھی چیز کی اوور ویلویشن یا انڈر ویلویشن جو ہے وہ پاسبل رہے اس طرح سے جو ایک کانسیپٹ ہے اوور انوائسنگ کا یا انڈر وائسنگ کا اس کو ڈسکرچ کیا جاتا ہے میں آپ کی رہنمائی کے لئے تھوڑا سا اثر دوں کہ انڈر وائسنگ کیا ہے فرض کیا کسی ملک میں آپ کی جو ڈیوٹی لگتی ہے آپ کی ایکسپورٹ پہ وہ ویلیو پہ لگتی ہے یعنی اگر آپ کی چیز ہزار ڈالر کی ہے تو ڈیوٹی زیادہ لگے گی اگر آپ کی جو وہی چیز وہ فائیو ہنڈریڈ ڈالر کی ہے تو ڈیوٹی فائیو ہنڈریڈ ڈالر کے لحاظ سے ہاف لگے گی تو ہوتا یہ ہے کہ یہ مختلف ممالک میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ جی لوگ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اپنی جو اشیاء ہیں ان کو ڈیوٹی سے بچانے کے لیے انڈر ویلو کر دیتے ہیں تاکہ اگر ڈیوٹی کا بیس جو ہے وہ کاسٹ ہے تو جب اس کی کاسٹ ہم کم شو کریں گے تو ڈیوٹی کم لگے گی تو یہ رولز جو بیسیکلی بنائے گئے ہیں یہ اس قسم کی جو ہے پالیسیز جو ہیں جو ہلٹ کرتی ہیں ملک کے نظام کو ہمارے ٹیکسز کے نظام کو اور ہماری ڈیوٹیز کے نظام کو اور ایک طرح سے مختلف جو گورنمنٹس ہیں انکلوڈنگ دا گورنمنٹ اف پاکستان ان کو معاشی طور پر اس کے نقصان کا احتمال ہے اندیشہ ہوتا ہے ایسی باتوں سے تو ان کے لیے میاز بنائے گئے ہیں کہ یہ جی ویلویشن آف جو گڈس ہیں ان کے سرڈن ایسے فل پروف پروسیجرز بنائے جائیں جن سے انڈر ویلیو یا اوور ویلویشن جو ہے اس کو ٹوٹلی طور پر ختم کر کے ایکچوئل ویلو پہ اس کی جو ٹیکسز ہیں یا اس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ میار کی جائیں پھر ہے دا ٹی بی ٹی اینڈ ایس پی ایس اگریمنٹس ٹی بی ٹی کیا ہے ٹیکنیکل بیریئرز آف ٹریڈ ٹی بی ٹی یعنی ہمارے جو مختلف ٹیکنالوجیز ہیں مختلف مالک کے پاس مختلف جو ان کے پاس آ, آ, جو رائٹس ہیں مختلف ان کے پاس جو آ, اپنے پروسیجرز ہیں مختلف جو ٹیکنیکل ان کے پاس آ, جو آ, مشینز ٹیکنالوجی انوویشن یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ان کے اوپر جو ٹرانسفر ہے ان کی یا ان کے اوپر جو ایکس ہے فار دی انڈر کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز تو ان کے جو بیریئرز ہیں ان کو ختم کیا جائے تاکہ عام جو مالک ہیں ان کے ایکسس بھی جو ہے ہائی ٹیک کی طرف فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے جیسے بایوٹیک ہے جیسے یا سینیٹری گڈز ہیں فائٹو سینیٹری ہے اور اس میں مختلف مطلب ایگریکلچر کے بیرئرز ہیں جس سے ہمیں یعنی عام آدمی کو منفت حاصل ہو سکتی ہے وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے اس سے بر ہو سکتا ہے اس کے, کے مفادات سے تو ان کی جو بیرئرز ہیں ان کو ہٹایا گیا ہے پھر ہے جی سینیٹری اینڈ فائٹر سینیٹری اسٹینڈرڈ ایس بی ایس یہ صحت کے حوالے سے ہیں سینیٹری آپ کو پتا ہے it's it's it's use for the health دا ورلڈ از یوز فار دا ہیلتھ اینڈ فائٹو فائٹو جب ہم کسی uh, ذکر کرتے ہیں پودے کا یا پلانٹ کا ذکر کرتے ہیں تو یوز تو یہاں پہ جو اس سے مقاصد لیے گئے ہیں دیٹ از فائٹو سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ آرگینک جو آپ کی جو uh, یعنی انوائرمنٹل صحت ویجیٹیشن کے پروگرام ہیں اورگینک آپ کے میٹرز ہیں جو وہ ہے ان آرگینک میٹرز جو ہیں تو یہ سینیٹری اور فائٹر سینیٹری میز جو ہیں یہ لیے جانے تاکہ جو صحت ہے صحت عامہ ہے اس کے مفاد میں اور جو مختلف مالک میں جو ہمارے صحت کے اور جو سیفٹی کے مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی بہم پہنچ اور اس کے سلسلے میں بیرئرس کو ختم کیا گیا ہے تاکہ ہر ملک جو ہے وہ بہراور ہو سکے اس میں جنیرک جو میڈیکیشن ہے اس کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے جو ہم پڑھیں گے کہ دوہا کی کانفرنس جو لاسٹ تھی اس میں اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوئی کہ جی جب بھی ضرورت پڑتی ہے خدا ناخواستہ کوئی انفیکش ڈیزیز کسی ملک میں آ جاتی ہے تو ان کو جو سستی دوائیاں ہیں وہ جنیک نیم سے دی جائیں ان کا جو فروغ ہے وہ کیا جائے تاکہ ایکس جو ہے وہ غریب ممالک کی وہ اس میڈیکیشن تک عام آدمی کی فلاح کے لیے ہو سکے پھر ہے جی اگریمنٹ آن ٹی آر آئی پی ایس ٹریڈ ریلیٹڈ انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس فار کاپی رائٹس ٹریڈ مارکس انڈسٹریل ڈیزائن پیٹنٹس ملٹی لیٹرل ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے دیکھیے چاہے وہ یوناٹیڈ اسٹیٹس آف امیرکا ہو یا مختلف یورپی ممالک ہوں پاکستان ہو ہماری فارمل ٹریڈنگ ہو یا ہماری ہیریٹری مختلف مصنوعات ہوں کاپی رائٹس یا انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس یا ٹریڈ مارک ایکٹ جو ہے یہ بڑی بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے بیسیکلی اٹس اے کموڈٹی اٹس اے کیشبل کماڈٹی یہ ایک بہت بڑی ویلو ہے کہ آپ ایک چیز کو ایجاد کرتے ہیں اور آپ کے نام سے اس کا جو انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ہیں وہ آپ کے نام سے اس کے رجسٹرڈ ہیں تو آپ کی اجازت کے بغیر اگر کوئی بندہ اس کو کاپی کرتا ہے یا اس کی نقل کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے چوری ہے جو کہ مختلف طریقے سے ڈسکرس کی آلدو اس سے یہ ضرور ہوا کہ وہ ٹیکنالوجی جو بہت مہنگی تھی اور وہ غریب ممالک کی ایکسس میں نہیں تھی وہ ایکس میں آ گئی. لیکن اگر ہم مورل ویلو سے دیکھیں لیگل ویلو سے دیکھیں اپنی جو ٹریڈ کی ویلو سے دیکھیں یہ اسی طرح ہی ہے کہ پاکستان میں اگر باسمتی چاول جو ہیں ان کی پروڈکشن ہوتی ہے تو کل کو کوئی اور ملک جو ہے وہ اسی طرح سے ایک گٹیا اسٹینڈرڈ کے چاول لے کے اس کا نام باسمتی رکھے اور میڈ ان پاکستان لے کے اس کو بیچنا شروع کر دے تو ظاہر ہے ہمیں بڑا افسوس ہوگا اسی طرح دوسرے ملکوں کو بھی رائٹس ہے دوسرے ملکوں کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں کہ اپنے ٹریڈ مارکس کو ٹریڈ مارکس سے مرادی ہے کہ میں آپ کی مثال دیتا ہوں کوئی ٹریڈ مارک ہم لے لیتے ہیں فرسٹ کے ہم نائکی کا ٹریڈ مارک لیتے ہیں ایڈیڈیسک لیتے ہیں تو اگر وہ امریکہ میں یا جرمنی میں یا جس ملک میں بھی وہ ایک مہنگی پرائس پر بک رہا ہے تو یہاں پہ یا تائیوان میں یا تھائی لینڈ میں یا سنگاپور میں یا ملیشیا میں کوئی عام جو اس کا وینڈر ہے وہ ایک اپنا شو بناتا ہے یا ایک شرٹ بناتا ہے اور اس کے اوپر وہ اسٹمپ لگا دیتا ہے وداؤٹ پرمیشن آف ایڈیڈیس یا نیکی تو یہ خلاف ورزی ہے انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کی ٹریڈ مارکس کی تو ورلڈ میں یہ بیسیکلی تحفظات فراہم کیے گئے ہیں ان اگریمنٹس کے تھرو کہ جی کوئی بھی کسی کی جو انٹلیکچل پراپرٹی ہے اس کے جو رائٹس ہیں اس کے ٹریڈ مارکس ہیں اس کو کاپی نہ کر سکے اور اس کو پروٹیکشن دی جائے پاکستان میں اس سلسلے میں سٹیپ وائز بڑی سختی ہو رہی ہے کہ انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس جو ہیں ان کی پروٹیکشن کی جائے نکالی جو ہے اس سے بچا جائے اور حکومت اس سلسلے میں بڑی سخت جو ہے میز انہوں نے لیے ہیں تاکہ جہاں پہ جب ہم دوسروں کو سیف کریں گے تو وہاں پہ ہم اپنے آپ کو بھی سیف کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہیڈیٹری کچھ پیٹنٹس ہیں ہماری جو ہیڈیٹری کچھ چیزیں ہیں ہماری جو اپنی چیزیں ہیں وہ بھی کاپی ہونے سے بچ جائیں گی تو یہ ایک بیسیکلی میوچل بینیفٹ کا گلوبلائزیشن میں ایک فائدہ ہے اور جب تک کسی ملک کو کسی بھی کمپنی کو یہ تحفظ حاصل نہ ہو کہ اس کے جو انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ہیں اور اس کے جو ٹریڈ مارکس ہیں وہ دوسرے ملک میں محفوظ نہ رہیں گے تو فورن انویسٹمنٹ پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی چین باہر سے آتی ہے فوڈ کی چین اور پاکستان میں وہ اپنا ایکس زیڈ نام رکھ کے اور وہ کام شروع کر دیتی ہے اور اگر اف دیر از ایبسینس آف انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس تو پھر تو پھر یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہی نام رکھ کے کسی بھی شہر میں اسی طرح کی ایک فوڈ چین شروع کر سکتا ہے تو بیسیکلی یہ مقصد ہے کہ ہر آدمی کو چاہے وہ کہیں سے بھی ریلیشن رکھتا ہے کہیں سے بھی اس کا تعلق ہے جب اس نے اپنے انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کو یا اپنے ٹریڈ مارک کو یا اپنے ناموں کو رجسٹرڈ کرا دیا ہے تو یہ ذمہ داری بن جاتی ہے گلوبلائزیشن میں سب کی کہ وہ اس کی جو ہے اجازت کے بغیر اس کو پیمنٹ کے بغیر یا اس سے لائسنسنگ کے بغیر اس کو کاپی نہ کریں اور تحفظ فراہم کیا جائے ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں اور میں نے جیسے گزارش کی کہ پاکستان میں اس سلسلے میں بہت سختی کے ساتھ یہ مہم جاری ہے اور انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے سمراٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے اور یہ بڑی گورنمنٹ اس میں فعال جو ہے, ہوئی ہے اور بڑے پازٹو اسٹیپس دیے جا رہے ہیں جنرل اگریمنٹ آن ٹریڈ ان سروسز گیٹس ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا تو دوبارہ ہم ڈیٹیل uh, میں پڑھ رہے ہیں اسٹیبلشز دا رولز فار کنڈکٹ فار گورنمنٹ ٹو فالو ان دا لاس اینڈ ریگولیشنز ریلیٹنگ ٹو دا سروسز سروسز آپ کو پتا ہے کمیونیکیشن ہے یس اے سروس ایجوکیشن ہے یسٹا سروس آپ کے مختلف جو ہیں جو ادارے ہیں ان کی اپنی اپنی سروسز ہیں تو اس کے اوپر جیسے آئی ٹی ہے تو یہ سارا کا سارا جو ہے ان کے اوپر جو ہے بیسیکلی مقصد تھا جی جو بیریئرز ہیں اس کے اوپر جو اگریمنٹس ہیں جیسے جب 1986 میں کانفرنس ہوئی ڈبلو ڈی او کی سنگاپور میں تو سب سے پہلے جی یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ ٹو تک جو ہے وہ جو آئی ٹی کی آئٹمس ہیں ان کو ڈیوٹی فری ڈکلیئر کیا جائے اسی طرح پھر آ, جب جنیوا میں یہ کانفرنس ہوئی ڈبلو ڈی او کی تو وہاں پہ یہ آ, کہا گیا جی کہ یورپ اور جو یورپین یونین اور یو ایس نے یہ مطالبہ کیا کہ جی ہمارے جو ہاں آئی ٹی بیسڈ نالج ہے ہماری جو یا ہماری جو اس کی آ, بیسک آ, جو اس کی بیسک جو تھیم ہے وہ اس کو فری کیا جائے تاکہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پھیلا سکیں ایک مطالبہ اس کانفرنس میں یہ بھی تھا یعنی بیسک مقصد اس اگریمنٹ کا یہ ہے کہ آپ کی جو, جو سروسز ہیں پاکستان میں آپ دیکھیں کس طرح سے الحمد للہ آئی ٹی جو ہے وہ اس کا اسکوپ آپ دیکھیں کس طرح بڑا ہے ہمارے اب بچے اسکولوں میں بیسک ایجوکیشن لیول پہ کمپیوٹرز اویلیبل ہیں یہ سب نتیجہ کس کا ہے ایک گورنمنٹ نے اس کو ڈیوٹی فری کیا رعایتیں دی لوگوں کی ایکسس تک آپ کے وہ سسٹم آگے جو ڈریم تھے برانڈ کمپیوٹرز کو پاکستان میں آنے کا موقع دیا گیا سیکنڈ ہینڈ کمپیوٹرز کو انہوں نے کہا جی الاؤ کیا کہ جی ڈیوٹی فری جتنے مرضی منگوا لیں اس کا آپ کو فائدہ دیکھیں کہ آج ایک قصبے میں ایک گاؤں میں آپ اگر جائیں تو آپ کو انٹرنیٹ کیفے مل جائے گی آپ کو انٹرنیٹ چلانے والے مل جائیں گے آپ کے سکول جو ہیں چاہے وہ بڑے سکول نہیں ہیں گورنمنٹ کے بیسک سکول ہیں وہاں پہ بھی گورنمنٹ نے یہ سہولت میسر کی ہے کہ جی آپ کو کمپیوٹر کی نالج ہو گلی گلی میں آئی ٹی کے انسٹیٹیوشنس ہیں تو یہ سمراج سارے گورنمنٹ کی پالیسیز کے ہیں جب ہماری گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جناب آئی ٹی کی اوپر چونکہ یہ نیڈ آف دا ڈے ہے ہم جو ڈیوٹیز ہیں وہ نہیں دیں گے آپ ٹیکنالوجی ہے انہوں نے فری کر دیا تو یہ دیکھیں ڈائریکٹلی کس طرح سے اثرات ہوتے ہیں اپنے ملک کی مثال ہم سب سے پہلے لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ٹیکنالوجی پھیلتی ہے کس طرح سے اس کا جو فائدہ ہے وہ عام اسٹوڈینٹ سے لے کے عام آدمی تک ہوتا ہے اور پھر کس طرح سے ہائی ٹیک ہوتی ہیں کہ آج ہماری گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی الحمد ہم ہر چیز کو سٹیپ وائز ہماری ہر چیز سٹارٹنگ فرام آئی ڈی کارڈ ٹو دی ریونیو ریکارڈ ہر چیز جو ہے وہ آئی ٹی بیسڈ ہوتی جا رہی ہے یہ سارے سامراج جو ہیں یہ بیسیکلی پالیسیز کے ہیں کہ جی کس طرح سے فروغ دیا گیا کہ جی ڈیوٹی فری کر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی پہنچ عام آدمی تک جو ہے اس کی پہنچ میں آ جائے بیسیکلی جو سروسز ہیں اس میں آئی ٹی کا ذکر اس کیا گیا کہ سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں جو چرچا پچھلے دس سال میں یا پندرہ سال میں جو سب سے زیادہ سروسز کے اندر جو ترقی ہوئی ہے وہ آئی ٹی کے اندر ہوئی ہے اور آئی ٹی کی جو ترقی ہے اس میں الحمدللہ اللہ ہمارا جو اپنا پارٹ ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہماری سکلز ہمارے جو اس میں جو دنیا میں لوگ اور اپنے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں دے آر دا بیسٹ برین ان دا ولڈ الحمد اور جس طرح سے اس ملک میں کونے کونے میں اس کو فروغ دیا گیا یہ اس کی ایک منہ بولتی تصویر ہے جو سمرات ہیں ہماری گورنمنٹ کو جیسے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹس جو ڈبلیو ٹی او کے ساتھ تھیں وہ ساری نبھائی اور اپنا فائدہ یا نقصان سوچے بغیر اپنی کمٹمنٹس کو آنر کیا وچ از اے گریٹ آنر فار اس ایز ا تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس میں مزید جو فائدے ہیں ہمارے سامنے آئیں گے ہم اسی سلسلے کو ڈبلوٹیو کے سلسلے کو اپنے آنے والے لیکچر میں ہم نے جاری رکھنا ہے ایس ایم ایس کے ریفرنس سے اور پھر ہم نے ایک کنکلوسو سٹیج پہ پہنچ جانا ہے کہ جناب وہ کیا اقتدامات ہیں جو ہم اس وقت ہمارے لیے ضروری ہیں ٹو اوورکم اور ٹو گیٹ دی بینیفٹس آف دی ڈبلو ڈی او اور ٹو اوور دی ڈیفیکلٹیز ایف امید ہے میں نے کوشش کی کہ اس کو میں آسان سے آسان تر بنا کے اپنے اسٹوڈینٹس کے لیے پیش کروں باوجود اس کے کوئی اس اسلام میں کوشچن ہو کوئی آپ کی انکوائری ہو کوئی چیز آپ کو مشکل در پیش آئی ہو لکھئے گا آپ کو انشاءاللہ پہلی فرصت میں اس کا مفصل جواب دینے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اللہ ضرور دیں گے اگلے لیکچر میں میں یہیں سے گزارش کروں گا کہ نیکسٹ لیکچر کے لیے اس لیکچر کو اچھی طرح سے سنیے اس کو دیکھیے اور پھر تاکہ آپ کا جو اگلا لیکچر ہے اس کے ساتھ ان ٹچ رہنے میں آپ کو آسانی ہو کیونکہ بیسکس جو تھے آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں اور اب ہم نے اس کی ڈیٹیلز اینڈ ود اسپیشل ریفرنس ٹو ڈبلو ٹی اینڈ پاکستان اینڈ ایس اس کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے اسٹوڈینٹس اس پروگرام کے ساتھ کہ خوب دل لگا کے پڑھیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اگلے لیکچر تک لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں